خوش آمدید آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک بہت ہی سنجیدہ فکر انگیز اور کہلیں کہ کافی تہلکہ کا خیز موضوع پر بات کرنے والے ہیں جی بالکل اور یہ واقعی ایک ایسا موضوع ہے جو تاریخ کے طالب علموں کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے ہاں آج کی ہماری اس گفتگو کا جو بنیادی ماخذ ہے وہ ایک انتہائی اہم کتاب ہے جس کا نام ہے ہم فکری سے ہم راہی تک اور ہم خاص طور پر اس کتاب کے ایک طویل مضمون پر پوری توجہ مرکوز کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے اہل سنت کی غیر ہماسی مزاج کے اسباب हم, یہ مضمون بہت گہری بصیرت فراہم کرتا ہے بالکل لیکن گفتگو کے باقاعدہ آغاز سے پہلے میں یہ واضح کرنا چاہتی ہوں کہ اس جائزے کا مقصد کسی بھی خاص عقیدے مسلک یا نظریے کی تائید یا تردید کرنا ہرگز نہیں ہے ہم یہاں مکمل طور پر غیر جانبدار رہ کر صرف ان تاریخی نفسیاتی اور سماجی اسباب کا تجزیہ کر رہے ہیں جو مصنف نے اس کتاب میں بیان کیے ہیں صحیح اور یہی سب سے بہترین طریقہ ہے کسی بھی علمی تحریر کو سمجھنے کا ہاں تو ہمارا مقصد صرف یہ کھوج لگانا ہے کہ اسلامی تاریخ کے چند بڑے واقعات کو صدیوں کے دوران کس طرح پڑھا گیا اور کتاب کے مطابق اس مطلب اس مخصوص فہم کے نتیجے میں دور حاضر میں ظلم اور استعماری نظاموں کے خلاف مزاحمت کا جو تصور ہے وہ کیوں کمزور پڑ گیا دیکھیں کتاب کی پوری بحث دراصل اسی بات پر کھڑی ہے کہ جب ہم تاریخ کو ایک تسلسل کے بجائے الگ الگ اور بکھرے ہوئے ٹکڑوں میں بانٹ دیتے ہیں نا تو حق اور باطل کی جو اصل تصویر ہے وہ پوری طرح دھندلا جاتی ہے مصنف کا استدلال یہ ہے کہ تاریخ کو ایک مسلسل ارتقائی عمل اور ایک بڑی حکمت عملی کے طور پر دیکھنے کی ضرورت ہے اچھا رکے اس سے پہلے کہ ہم تاریخ کی گہرائیوں میں اتریں اس مضمون کے عنوان میں ایک اصطلاح استعمال ہوئی ہے غیر ہماسی مزاج عام کاری یا سننے والوں کے لیے یہ ذرا سا ثقیل لفظ ہے اس کا سادہ الفاظ میں کیا مطلب ہے مطلب ہم کس قسم کے مزاج کی بات کر رہے ہیں یہ بہت اہم سوال ہے ہماناسا یا ہماسی ہونے کا مطلب ہے انقلابی ہونا مزاحمت کا جذبہ رکھنا اور ظلم کے خلاف ڈٹ جانا تو جب مصنف غیر ہماسی مزاج کی بات کرتے ہیں تو ان کی مراد ایک ایسا دفاعی جامد اور غیر متحرک مائنڈ سیٹ ہے جس میں جس میں وہ انقلابی روح ختم ہو چکی ہو بالکل جس میں انقلابی روح ختم ہو چکی ہو ایک ایسا مزاج جہاں جہاں بس خاموشی اختیار کرنے اور ہر حال میں ٹکراؤ سے بچنے کو ہی سب سے بڑی نیکی سمجھ لیا گیا ہو کتاب اسی بات کی کھوج لگاتی ہے کہ یہ مزاحمت سے خالی اور مفاہمت سے بھرا ہوا مزاج صدیوں کے دوران پروان کیسے چڑھا تو آئیں اس بات کی تح تک پہنچتے ہیں مصنف اس مزاج کی جڑیں تلاش کرنے کے لیے تاریخ کے تین سب سے بڑے واقعات کا انتخاب کرتے ہیں امام علی کی گوشہ نشینی امام حسن کی ظلم اور امام حسین کا قیام جی یہی وہ تین بنیادی ستون ہیں جن پر یہ پوری بحث کھڑی ہے عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ ان تینوں واقعات کو تین الگ الگ اخلاقی اصولوں کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اور کتاب یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ان تمام واقعات کو تاریخ میں زیادہ تر صرف ایک ہی اینک سے دیکھا گیا اور وہ اینک تھی فتنہ سے اجتناب یعنی کسی بھی طرح انتشار سے بچنا مصنف کے مطابق اصل المیا یہی ہے جب تاریخ کو اس طرح پڑھا جاتا ہے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے مطلب جیسے آپ ایک تین گھنٹے کی طویل اور پیچیدہ فلم دیکھ رہے ہوں لیکن آپ کو صرف تین مختلف کرداروں کے پانچ پانچ منٹ کے کلپس دکھائے جائیں وہ بھی سیاق و سباق کے بغیر تو پھر تو پوری کہانی ہی سمجھ نہیں آئے گی بالکل ظاہر ہے آپ پوری فلم کی کہانی اور اس کے اصل پیغام کو بالکل غلط سمجھیں گے مصنف کا کہنا ہے کہ ان تینوں واقعات کے باہمی ربط کو توڑ کر تاریخ کو چھوٹے چھوٹے خانوں میں بانٹ دیا گیا تو اس باہمی ربط کے ٹوٹنے کا نقصان کیا ہوا کیا اس سے ان تاریخی واقعات کی اہمیت کم ہو گئی اہمیت تو کم نہیں ہوئی لیکن ان کا جو اصل سبق تھا وہ بدل گیا کتاب کے مطابق جب آپ ان واقعات کو الگ الگ کر کے دیکھتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حق کو باطل کی جو جدلیات ہیں اور وقت اور حالات کے مطابق جو ذمہ داری کا احساس ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے ہاں وہ کمزور پڑ جاتا ہے اس اپروچ کے تحت صبر اور محافظت کو تو ایک ہم وقتی اصول بنا دیا گیا لیکن حق کے لیے قیام کرنے کو ایک خطرناک عمل یا ایک مشتبہ استثنا سمجھ لیا گیا اور اسی فکری عدم توازن نے بعد میں آنے والی نسلوں کے اجتماعی شعور پر گہرے اثرات چھوڑے صحیح اس تاریخی حقیقت اور رائج تصور کی تشکیل نو کو اگر ہم باری باری دیکھیں تو کتاب سب سے پہلے امام علی کی گوشہ نشینی یعنی ان کے پچیس سالہ خاموشی کا ذکر کرتی ہے عام طور پر تاریخ کی کتابوں میں اس خاموشی کو حق سے دستبرداری اور امت کی وحدت کے لیے ایک مثالی نمونہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے بالکل ایسا ہی سمجھایا جاتا ہے یہ بتایا جاتا ہے کہ حق پر ہوتے ہوئے بھی خاموش رہنا ہی اصل کمال ہے لیکن مصنف کا اس پر ایک بالکل مختلف زاویہ ہے جی مصنف اس عام تاثر کو پوری طرح چیلنج کرتے ہیں کتاب یہ دلیل دیتی ہے کہ امام علی کی گوشہ نشینی کسی اصولی خاموشی یا حق پر دائمی رضا مندی کی تعلیم ہرگز نہیں تھی یہ دراصل ایک عارضی حکمت عملی اور وقتی ترجیح تھی تاکہ اس وقت کے جو نوخیز اسلامی معاشرے کو داخلی خانہ جنگی اور مکمل ٹوٹ پھوٹ سے بچایا جا سکے یعنی وہ حالات کے بہتر ہونے کا انتظار کر رہے تھے بالکل کتاب میں انہیں منتظر موقع حق کہا گیا ہے یعنی وہ ایسے وقت کے منتظر تھے جب حق کے نفاذ کے لیے حالات سازگار ہوں انہوں نے حق کو ترک نہیں کیا بلکہ حالات کے جبر کے تحت اسے وقتی طور پر موخر کیا تھا تو میں سوچ رہی تھی کہ مسئلہ اس وقت پیدا ہوا جب بعد میں آنے والوں نے اس وقتی حکمت عملی کو ایک مستقل اصول مان لیا ہاں یہ کتاب کا ایک بنیادی نقطہ ہے جو رائج اپروچ ہے اس نے اس مخصوص واقعے سے یہ پیغام اخذ کر لیا کہ جب بھی باطل کا غلبہ ہو یا حالات خراب ہوں تو بس خاموشی اختیار کر لینا ہی دین کا تقاضا ہے یہ تو ایک بہت ہی دفاعی پوزیشن ہو گئی بالکل اس ایک غلط فہمی نے حق کے حامل طبقوں کو ایک مستقل دفاعی پوزیشن میں دھکیل دیا اور ظلم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا ایک اخلاقی جواز فراہم کر دیا اب اگر ہم دوسرے واقعے کی طرف بڑھیں یعنی امام حسن کی صلح تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ مصنف کی بتائی ہوئی یہ مفاہمتی اپروچ یہاں آ کر مزید گہری اور پختہ ہو جاتی ہے اس صلح کو عموماً ایک مستقل مفاہمتی نظریے میں ڈھال دیا گیا جی بالکل ایسا ہی کیا گیا ایک ایسا تاثر قائم کیا گیا جیسے پیچھے ہٹنا یا سمجھوتا کر لینا اور اقتدار سے دستبردار ہو جانا ہی ہمیشہ کے لیے ایک رول ماڈل ہے کتاب اس واقعے کا بہت طاقتور تجزیہ پیش کرتی ہے مصنف واضح کرتے ہیں کہ امام حسن کی صلح قطعی طور پر کوئی مطلب کسی مطلق مفاہمتی نظریے کا اعلان نہیں تھا یہ صلح ایک بکھرے ہوئے لشکر اندرونی غداریوں اور مسلسل خالہ جنگی کے سبب پیدا ہونے والی ایک مجبورانہ حکمت تھی لشکر اندر سے ٹوٹ چکا تھا اور اگر اس وقت جنگ جاری رکھی جاتی تو اس کا مطلب حق کی بقا نہیں بلکہ حق اور اس کے ماننے والوں کا مکمل خاتمہ ہوتا لیکن پھر بھی بہت سے لوگ اسے محض ایک کمزوری یا حالات کے سامنے ہار مان لینے کے طور پر دیکھتے ہیں مصنف اس کا دفاع کیسے کرتے ہیں مصنف کے نزدیک یہ ہار ہرگز نہیں تھی بلکہ یہ مزاحمت ہی کی ایک اعلیٰ اور مختلف شکل تھی اس صلاح کا مقصد باطل کو حق تسلیم کرنا نہیں تھا بلکہ حق کو مستقبل کے لیے محفوظ کرنا تھا لیکن بدقسمتی سے تاریخ پڑھانے والوں نے اسے ایک مستقل اخلاقی قاعدہ بنا دیا اور اس سے پھر وہی مفاہمت والا مائنڈ سیٹ مزید مضبوط ہوا ہوگا ہاں اس سے بات کی نسلوں میں یہ خطرناک تاثر پیدا ہوا کہ جب بھی طاقت کا توازن بگڑ جائے یا حالات مشکل ہو جائیں تو حق والوں کی ذمہ داری محض پیچھے ہٹ جانا اور مفاہمت کر لینا ہے مفاہمت کو بذات خود ایک مقصد بنا دیا گیا نہ کہ کسی خاص صورت حال کا عارضی حل یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے کیونکہ جب ہم تیسرے واقع یعنی امام حسین کے قیام اور مارکہ کربلا کی طرف آتے ہیں تو یہ واقعہ اس پوری مفاہمتی تھیوری کے بالکل الٹ کھڑا نظر آتا ہے بالکل الٹ ہے اگر خاموشی اور مفاہمت ہی اصل دین ہے تو پھر اس قیام کو کیسے سمجھا جائے مصنف کے مطابق رائج اپروچ نے اس قیام کے ساتھ کیا سلوک کیا دیکھیں رائج اپروچ کے لیے یہ قیام ہضم کرنا بہت مشکل تھا کیونکہ جب آپ صدیوں سے مفاہمت اور خاموشی کے اصول کو اتنا مقدس بنا چکے ہوں تو پھر بغاوت یا قیام کی تشریح کیسے کریں صحیح وہ تو ان کے اصول سے ٹکرا رہا تھا جی کتاب بتاتی ہے کہ اس الجھن سے نکلنے کے لیے اس عظیم قیام کو محض ایک استثنائی سانحہ بنا دیا گیا ایک ایسا ناقابل تکرار واقعہ جس پر رویا تو جا سکتا ہے جس سے جذباتی وابستگی تو خوب پیدا کی جا سکتی ہے لیکن اسے ایک قابل تقلید عملی رہنمائی کا ذریعہ نہیں مانا جا سکتا اسے تاریخ کے ایک مخصوص دور اور ایک مخصوص شخص کے ساتھ قید کر دیا گیا یہ تو بہت حیران کن بات ہے مطلب اسے ایک ایسا واقعہ بنا دیا گیا جو بس ایک بار ہونا تھا اور اب اس کی کوئی عملی ضرورت نہیں مصنف کس رویے پر کیا تنقید کرتے ہیں مصنف کا استدلال یہ ہے کہ جب مفاہمت خود باطل کو طاقت دینے لگے اور جب انحراف صرف کسی ایک فرد کا عمل نہ رہے بلکہ وہ ادارہ جاتی اور نظریاتی بن جائے تو پھر قیام فرض ہو جاتا ہے کیونکہ تب مسئلہ صرف اقتدار کی منتقلی کا نہیں ہوتا بلکہ دین کی اصل روح کے مسق ہونے کا ہوتا ہے hmm. کتاب کا ایک سب سے اہم اور طاقتور نقطہ یہ ہے کہ یزیدیت ایک مزاج ہے کوئی ایک شخص نہیں یزیدیت ایک مزاج ہے واقعی یہ ایک بہت گہری بات ہے اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ استحصال اور جبر کا وہ مزاج مختلف شکلوں اور ناموں کے ساتھ ہر دور میں موجود رہتا ہے لیکن رائج اپروچ نے کربلا کو ایک استثنا بنا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ایسے حالات اب دوبارہ پیدا ہی نہیں ہوتے اور اس طرح اس غیر حماسی مزاج نے خود کو موجودہ دور کے باطل کے خلاف کھڑے ہونے کی اخلاقی اور شرعی ذمہ داری سے بالکل آزاد کر لیا تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے اگر ان تینوں واقعات کو ملا کر پڑھا جائے تو یہ دراصل مختلف حالات میں مزاحمت ہی کی مختلف شکلیں تھیں اگر یہ بات اتنی واضح تھی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تاریخ کو توڑ مروڑ کر یہ دفاعی جامد اور مفاہمت پسندانہ اپروچ پیدا ہی کیوں ہوئی یہی وہ بنیادی سوال ہے جو کتاب اٹھاتی ہے وہ کیا اسباب تھے جنہوں نے صدیوں تک ایک پوری فکر کو مزاحمت سے دور رکھا اور خاموشی کو تقتیس بخشی کتاب اس کیوں کا کیا جواب دیتی ہے کتاب کا یہ حصہ بہت گہرا ہے کیونکہ مصنف نے ان اسباب کو محض علمی یا فقی حد تک نہیں رکھا بلکہ ان کے گہرے سیاسی سماجی اور نفسیاتی پہلوؤں کو بے نقاب کیا ہے سب سے پہلے اگر سیاسی اور فقی اسباب کی بات کریں تو ابتدائی ادوار کے بعد جب نیا سیاسی نظام یا بڑی سلطنتیں وجود میں آئیں تو ان ریاستوں کو قائم رہنے کے لیے ایک دینی جواز درکار تھا جانی ایک نیریٹو چاہیے تھا انہیں بالکل انہیں ایسے بیانیے کی ضرورت تھی جو اقتدار کو چیلنج کرنے کے بجائے عوام کو حکمرانوں کا متیب بنائے تو کیا اس میں اس وقت کے علماء یا فقحا کا بھی کوئی کردار تھا مصنف کی تحقیق کے مطابق بالکل تھا محدثین اور فقہا نے ابتدائی صدیوں میں مسلسل خون ریزی اور خانہ جنگیاں دیکھی تھیں اس مسلسل عدم استحکام کے خوف سے انہوں نے ایسے اصول وضع کرنا شروع کیے جو عوام کو بغاوت یا کسی بھی قسم کے مسلّ قیام سے دور رکھیں تو ان کی نیت شاید معاشرے کو بچانا تھی ہاں ان کا مقصد شاید معاشرے کو تباہی سے بچانا تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ توائف الملوکی کا یہ خوف ایک مستقل ذہنیت بن گیا ایک ایسا مزاج جہاں ریاست کے خلاف ہر آواز مشتبہ اور حکمران کے ساتھ ہر مفاہمت مقدس نظر آنے لگی یہ تو سیاسی پہلو ہو گیا لیکن میرا ماننا ہے کہ کوئی بھی نظریہ تب تک صدیوں تک زندہ نہیں رہ سکتا جب تک معاشرے کی نفسیات اسے قبول نہ کریں کیا کتاب نفسیاتی اور سماجی اسباب پر بھی روشنی ڈالتی ہے یہ ذہنیت عوام میں اتنی مقبول کیوں ہوئی کتاب نفسیاتی اسباب پر بہت زبردست بحث کرتی ہے بات یہ ہے کہ بحثیت مجموعی اکثریت ہمیشہ استحکام یعنی اسٹیٹس کو چاہتی ہے سماجی قبولیت کی خواہش انسان کے اندر بہت مضبوط ہوتی ہے hmm, کوئی بھی تنہا نہیں ہونا چاہتا بالکل لوگ عموماً ایسی مذہبی شناخت چاہتے ہیں جو ان کی روزمرہ کی زندگی اور معمولات کے ساتھ متصادم نہ ہو ماضی کے حق کی کھل کر حمایت تو آسان ہے لیکن اپنے وقت کے باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مخالفت کرنا بے پناہ سماجی کشیدگی کا باعث بنتا ہے یعنی لوگ سچ تو بولنا چاہتے ہیں لیکن اس کی قیمت نہیں چکانا چاہتے ہیں بالکل صحیح کہا آپ نے مصنف اسے ایک محفوظ دینداری کا نام دیتے ہیں ایک ایسا رویہ اختیار کر لیا گیا جس میں انسان کا ایمان بھی بظاہر محفوظ رہتا ہے وہ عبادات بھی پوری کرتا ہے اور اس کی سماجی حیثیت کو بھی کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوتا انسان فطری طور پر تنہائی اور دباؤ سے بچنا چاہتا ہے اگر ہم اسے مزید عملی سطح پر دیکھیں تو اس میں معاشی مفادات کا کتنا ہاتھ ہے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی نوکریوں اور کاروبار کی وجہ سے بہت سی غلط باتوں پر خاموش رہتے ہیں مصنف نے اس معاشی اور ادارہ جاتی جبر کو بہت خوبی سے بیان کیا ہے تاریخ ہو یا آج کا دور انسان کے معاشی مفادات اس کے نظریات پر بہت گہرا اثر ڈالتے ہیں آج کے دور میں ملازمتیں بڑے کارپوریٹ ادارے میڈیا اور حتیٰ کے بہت سے مذہبی فارمز بھی اسی غالب استحصالی نظام کے تحت چلتے ہیں بالکل اگر کوئی شخص اس جدید باطل کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو وہ محض ایک نظریاتی یا فلسفیانہ بحث نہیں کر رہا ہوتا بلکہ وہ اپنی روزی روٹی اپنے کیریئر کے موقع اور اپنے خاندان کے سماجی تحفظ کو برائے راز داؤ پر لگا رہا ہوتا ہے مصنف کے نزدیک تاریخ میں ہمیشہ یہی ہوا ہے کہ جہاں حق کی حمایت کی قیمت زیادہ چکانی پڑے اور باطل کے ساتھ سمجھوتا کرنے کی قیمت کم ہو وہاں اکثریت اس غیر حماسی مزاج کے تحت مفاہمت کا ہی راستہ چنتی ہے یہ معاشی اور سماجی دباؤ والی بات واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے یہ صرف تاریخ کی بات نہیں رہی یہ تو ہمارے آج کے رویوں کی عکاسی ہے اب ہم اس جائزے کے سب سے کلیدی حصے کی طرف آتے ہیں جو کہ عصر حاضر کے اثرات اور ہماری روزمرہ زندگی سے اس سارے تجزیے کا تعلق ہے کتاب یہ کیسے واضح کرتی ہے کہ آج کے دور میں باطل کس طرح کام کر رہا ہے اور ہم اسے پہچاننے میں کیسے دھوکہ کھا رہے ہیں اگر ہم ان تاریخی حوالوں کو وسیع تناظر میں دیکھیں تو کتاب کا استدلال یہ ہے کہ آج کا باطل ماضی کے مقابلے میں بہت زیادہ منظم پیچیدہ اور ادارہ جاتی ہے آج کا باطل کسی کھولے ظالم کی شکل میں تلوار لے کر نہیں آتا تو پھر وہ کس شکل میں آتا ہے وہ جدید ریاست قانون عالمی اداروں اور نظم و ضبط کے دیدہ زیب لباس میں آتا ہے جسے عموماً ڈسپلن کا نام دیا جاتا ہے یعنی ظلم کو قانون کا لبادہ اڑا دیا گیا ہے مصنف کے مطابق بالکل یہی ہو رہا ہے اس بیانیاتی دھند کے ذریعے حق اور باطل کی سرحدوں کو جان بوجھ کر دھندلا دیا جاتا ہے اب معاشرے میں سوال یہ نہیں اٹھایا جاتا کہ کون حق پر ہے اور کون ظلم کر رہا ہے بلکہ سوال یہ بن جاتا ہے کہ کون امن برقرار رکھ رہا ہے اور کون حالات خراب کر رہا ہے اور جو حالات خراب کر رہا ہو اسے ولن بنا دیا جاتا ہے بالکل نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو کوئی بھی اس جدید استحصالی نظام پر سوال اٹھاتا ہے یا مظلوم کے حق میں مزاحمت کرتا ہے تو یہ نظام اور وہ لوگ جو غیر حماسی مزاج رکھتے ہیں اسے فورن فتنہ پاور شدت پسند یا انتشار پھیلانے والا قرار دے دیتے ہیں کتاب بتاتی ہے کہ یہ بالکل وہی پرانی ذہنیت ہے جس نے ماضی میں جبر کے ظالمانہ نظام کو کو ریاستی نظم اور حق کی آواز کو بغاوت قرار دیا تھا اس نقطے کا ہم سب کی زندگیوں سے بہت گہرا تعلق ہے اگر ہم غور کریں تو یہ جاننا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے کیونکہ اسی مائنڈ سیٹ اسی غیر حماسی اپروچ کی وجہ سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ اجتماعی طور پر عالمی ظلم سامراجی غلبے نسل کشی یا آمریتوں کے خلاف کھڑا ہونا بے حد مشکل ہو گیا ہے ہم تاریخی واقعات کو ایک زندہ رہنمائی کرنے والے آئینہ کے طور پر ماننے کے بجائے محض ایک نفسیاتی تسلی کے طور پر استعمال کرتے ہیں کتاب کے الفاظ میں اس علمیے کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے تاریخ کو صرف اس تسلی کے لیے پڑھ لیا ہے کہ شکر ہے کم از کم ہم قاتلوں کی صف میں تو شامل نہیں ہیں हم, ہم نے ماضی کے حق کو تو سینے سے لگا لیا ہے ان مظلوموں سے بے پناہ جذباتی وابستگی بھی قائم کر لی ہے لیکن موجودہ دور میں جب وہی یزیدی مزاج اور استحصالی رویہ نئے ناموں نئے نعروں اور نئے اداروں کے ساتھ سامنے آتا ہے تو ہم اس حق کے ساتھ عملی دور پر کھڑے ہونے کی قیمت چکانے سے کنی کترا جاتے ہیں اور میرے خیال میں یہی وہ خطرناک خلا ہے جس کی وجہ سے تاریخ مسلسل اپنے آپ کو دوہرا رہی ہے کرداروں کے نام بدل گئے ہیں ان کے لباس بدل گئے ہیں ٹیکنالوجی اور بیانیے کی نوعیت بدل گئی ہے لیکن مظلوم اور ظالم کے درمیان جو بنیادی مارکہ ہے وہ آج بھی وہیں کا وہیں کھڑا ہے مصنف اس پوری بحث کا نچوڑ یہی نکالتے ہیں کہ اصل خامی ہماری تاریخ میں نہیں ہماری تفہیم میں ہے ہم نے حق کو ایک تاریخی سست مان لیا لیکن اسے اپنے آج کے دور کی زندہ ذمہ داری کے طور پر قبول کرنے سے انکار کر دیا ہم ماضی کے باطل پر تو خوب لانت بھیجتے ہیں لیکن جدید باطل کو اپنے سامنے کام کرتا دیکھنے کے باوجود اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی اخلاقی ضرورت پیدا نہیں کر پا رہے بالکل جب تک ہم اعتعت نظم کو حق پر فوقیت دیتے رہیں گے اور جب تک حق کے لیے آواز اٹھانے کو دین ریاست یا ان کے لیے خطرہ سمجھا جاتا رہے گا مظلوموں کی یہ صورتحال کبھی تبدیل نہیں ہوگی یہ تفصیلی جائزہ واقعی ہمیں اپنے اندر جھانکنے اور بہت سی انفرادی اور اجتماعی باتوں پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور کرتا ہے اگر ہم آج کی اس طویل اور فکر انگیز بحث کو سمیٹیں تو کتاب ہم فکری سے ہم راہی تک کہ اس مضمون کا لب لباب یہ نکلتا ہے کہ تاریخ کے ان تینوں عظیم کرداروں کا راستہ ایک دوسرے سے متصادم نہیں تھا بلکہ وہ ایک ہی عظیم حقانی منصوبے کے مسلسل اور مختلف مراحل تھے جی وہ ایک ہی زنجیر کی حق حالات کے تقاضے کے تحت کبھی حکمت عملی کے طور پر خاموشی مانگتا ہے کبھی وہ اپنی بقا کے لیے وقتی صلاح کی شکل اختیار کرتا ہے اور کبھی جب پانی سر سے گزر جائے تو وہ غیر مشروط قیام کا مطالبہ کرتا ہے لیکن ان تمام صورتوں میں یاد رکھنے کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ باطل کے ساتھ قلبی یا دائمی مفاہمت کبھی بھی حق کا مطلوب نہیں ہوتی یہ کتاب ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ تاریخ کو صرف رونے یا ثواب کمانے کی غرض سے نہیں بلکہ آج کے حق و باطل کو پہچاننے کی بصیرت حاصل کرنے کے لیے پڑھنا چاہیے اور اس ساری گفتگو اور کتاب کے زبردست تجزیے سے ایک بہت اہم اور چپتا ہوا سوال پیدا ہوتا ہے ایک ایسا سوال جو ہمیں ان تاریخی مندرجات سے بھی کہیں آگے اپنی ذات کی طرف دیکھنے کی دعوت دیتا ہے جب ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یزیدیت کوئی ایک فرد نہیں بلکہ ایک ادارہ جاتی رویہ ایک غاصبانہ اور استحصالی مزاج ہے تو ذرا سوچیے کیا آج کے دور کا کربلا کسی دور دراز کے صحرائی میدان جنگ کے بجائے ہمارے جدید کارپوریٹ اداروں ہمارے ایئر کنڈیشن دفتروں ہماری یونیورسٹیوں یا ہمارے روزمرہ کے ان خاموش سمجھوتوں میں تو نہیں برپا ہو رہا جہاں ایک عام انسان اپنا کیریئر بچانے اپنی اگلی پروموشن یقینی بنانے یا محض اپنا سماجی رتبہ برقرار رکھنے کے لیے کسی واضح ناانصافی کسی کی حق تلفی اور سری ظلم پر چپسال لیتا ہے کیا یہ جدید استصالی نظام ہمیں ہر روز ہر قدم پر اپنے معاشی و سماجی تحفظ اور حق کا ساتھ دینے میں سے کسی ایک کو چننے پر مجبور نہیں کر رہا اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جب تاریخ لکھی جائے گی تو ہماری اس مصلحت آمیز خاموشی کو کس میں لکھا جائے گا یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو انسان کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے اور جس پر ہم سب کو اپنے اپنے دائرہ کار اور اپنی اپنی زندگی کی ترجیحات میں گہرائی سے سوچنے کی ضرورت ہے حق کو صرف جان لینا یا اسے مان لینا کافی نہیں ہے بوقت ضرورت اس کے ساتھ کھڑا ہونا اور اس کی قیمت چکانا بھی لازم ہے اسی فکر انگیز اور کڑے سوال کے ساتھ ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کا اختتام کرتے ہیں اپنا وقت دینے اور اس گہری گفتگو کا حصہ بننے کے لیے سننے والوں کا بہت شکریہ